پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کا فرمان ترغیب نشان ہے مفہوم کچھ یوں ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز نور ہوگا صلی اللہ, تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علی وآلہ وسلم سلسلہ اسلامی زندگی میں ہم سب جمع ہیں آپ کو مرحبا کہتا ہوں ان شاء اللہ ز جیسا کہ کل ہم نے موضوع کا بھی اناؤنس کیا تھا کہ آج ہم اسلامی زندگی کے ایک اہم پہلو جس سے کم و بیش روزانہ ہی ہر شخص کو چھوٹا ہو بڑا ہو عورت ہو یا مرد ہو بچہ ہو بوڑھا ہو کوئی بھی ہو تقریباً روز ہی اس سے واسطہ پڑتا ہے اور وہ ہے گھر میں آنے جانے کے آداب انسان یقیناً کسی نہ کسی گھر ہی میں رہتا ہے دوسروں کے گھر میں آنا جانا ہوتا ہے ایک ہی گھر میں ایک حصے سے دوسرے حصے میں آنا جانا ہوتا ہے ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف اس کا جانے کا سلسلہ ہوتا ہے ہم کسی سے گفتگو کے لیے اس کے پاس جایا کرتے ہیں علماء کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں چھوٹا بڑے کے پاس آتا ہے بڑا چھوٹے کے پاس جاتا ہے یہ زندگی کا ایک وہ حصہ ہے کہ جس سے ہم روزانہ ہی متعلق رہتے ہیں اس اہم ترین حصے سے متعلق آداب معاشرت سنتیں پیارے آکش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشادات فرمائے قرآن و حدیث میں ہمیں کیا روشنی ملتی ہے انشاءاللہ شاء اللہ آج ہم بات کریں گے آپ کو کالز کرنے کا موقع ضرور دیا جائے گا اسکرین اس پر آپ نمبر جو دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر ابھی ہاتھوں ہاتھ فون اٹھائیے کال کیجیے اور آج کے اس اہم موضوع سے متعلق آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے کوئی اپنا ایسا ایکسپیرئنس شیئر کرنا چاہتے ہیں دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک چیز بیان کی گئی کہ یہ کام نہ کیا جائے کہ اس کا نقصان ہوتا ہے تو بعض اوقات کسی کے ساتھ ایسا واقعہ درپیش ہوتا ہے اگر اس میں کوئی حرج نہ ہو حیا کے خلاف نہ ہو تو بھی شیئر کرنے میں ایک فائدہ یہ نظر آتا ہے کہ لوگوں کو تنبیہ ہوتی ہے کہ اچھا دیکھا یہ بے احتیاطی کی تو ایسا نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح کی بات آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں کوئی مدنی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ضرور کال کیجیے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کا بھی حصہ ہمارے سلسلے میں اس طرح سے رہے کہ آپ بھی ہم سے بات کر سکیں انشاءاللہ شاء ضرور آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے نگرانی شورا الحمدللہ للہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب سب سے پہلے تو میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جو ایک زندگی کا اہم پہلو ہے گھر میں آنا جانا دوسروں کے گھروں میں آنا جانا اس سے متعلق ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلام علیہ سید المرسلین اما باعت فارعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے سور نور میں واضح طور پر گھر میں داخل ہونے کے حوالے سے بالخصوص جب ہم کسی اور کے گھر پہ جاتے ہیں اس حوالے سے مدبی پھول قرآن کی آیتوں میں اس طرح کے ملتے ہیں نزی کے احادی سے مبارکہ میں بھی اس طرح کا مضمون ہمیں مل جاتا ہے کہ گھر میں آنے جانے کے طریقے کار کیا ہونا چاہیے کسی کے گھر میں جائیں تو کیسے اجازت لینی چاہیے کتنی بار اجازت لینی چاہیے یہ تقریباً تفصیلات قرآن میں بھی موجود ہے سوریہ نور کے اندر اور احادیث مبارکہ میں بھی اس طرح کے مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں چنانچہ سوریہ نور کا اگر ہم مطالعہ کریں اللہ کرے کہ ہمیں سوریہ نور کا مطالعہ کرنا نصیب ہو جائے ہر ایک مسلمان کو بالخصوص سورہ نور کا مطالعہ لازمی طور پر کرنا ہی چاہیے کہ یہ معاشرتی طور پر بہت سارے اقامات اور بہت سارے طریقے کار کا بیان سوریہ نور میں ہمیں ملتا ہے اسی میں گھر میں داخل ہونے کے حوالے سے بھی ہمیں ارشادات نصیب ہوتے ہیں یا یو لذینہ آ لا تدخلو بیوتن غیر سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے جی کہ مطلب نہ داخل ہو, ہوا کرو کسی دوسروں کے گھروں میں جب تک اجازت نہ لے لو جی تو اجازت کا یہاں مطلب کہ تصور بیان کیا گیا ہے کہ اجازت بھی لینی ہے مسئلہ یہ ہے کہ گھر جو ہے نا یہ انسان کی سمجھے کہ ایک خلوت کتا ہے پرائیویسی کی جگہ پرائیویسی ہے انسان اپنے گھر میں آ کر ایک فری انداز میں رہنا پسند کرتا ہے اگر گھر کے متعلق کوئی اصول بیان نہ کیے جائیں اور جس کی جیسے مرضی ہے گھر میں داخل ہوتا چلا جائے اور کوئی اس کا قانون نہ ہو تو پھر انسان کا جینا مشکل ہو جائے اسی طرح گھر میں عورتیں ہوتی ہیں اب ہر وقت عورتیں اس انداز سے نہیں رہ سکتی کہ کوئی بھی گھر میں آ جائے تو کوئی بے پردگی کا شبہ تک نہ رہے صحیح تو عورتوں کا بھی گھر میں رہنے کے اور وہ کام کاج کے جو انداز ہوتے ہیں لباس وغیرہ کی ترتیب رہ سکے نہ رہ سکے اور ظاہر ماہرم کے ساتھ جو ان کا پردہ ہے وہ غیر محرم سے کافی مختلف ہے کئی رعایتیں ایسی ہیں جو گھر کے اندر رہنے میں لیڈیز کو دی جاتی ہیں مگر کئی اخلاقی طور پر اس طرح کا لباس وغیرہ کا انداز ہوتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی گھر کا بھی فرد نہ ہو نہ محرم بھی نہ ہو تو بھی ان کا تھوڑا سا انداز فری ہو جاتا ہے یا جی چلو گھر میں نہ بھائی ہے نہ والد ہیں اس طرح کوئی نہیں ہے تو اور مزید ان کا انداز سورا سا ایزی ہو جاتا ایزی ہو جاتا مطبع مطبع مطبع مطبع مطبع مطبع مطبع دا ہے نیچر کے بھی بالکل بند اس طرح ایک تو گھر ہی کے چادر و چار دیواری کے ایک تصور ہے پھر جب گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو اب ظاہر ہے کہ پھر ایک ایسا اصول دینا لازمی ہے اگر گھر کے اندر گھر پر کوئی آئے تو اس کے آنے سے پہلے گھر والے تھوڑے الرٹ ہو جائیں ایون کے گھر کا فرد آئے تو بھی گھر والوں کا انداز تھوڑا سا مناسب بن جائے اصل میں پیارے آٹا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک انصاری خاتون حاضر ہوئی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسا اوقات گھر میں ایسی حالت بھی ہماری ہوتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھے صحیح کبھی میرے والد آ جاتے ہیں کبھی खाना خانہ سے کوئی اور مرد آ جاتا ہے مجھے کیا ارشاد ہے میں کیا کروں تو اس پر یہ آیت کریمہ ماشاء اللہ ہوئی اس کے شان نزول میں یہ بات لکھی گئی ہے اصل میں اسلام سے پہلے کا جو معاملہ ایسا تھا کہ کوئی ایسی تہذیب تو تھی نہیں تہذیب اخلاق اور یہ ساری چیزیں تو ایک اسلام پیش کر رہا تھا اس نے پیش کی تو پہلے یہ انداز تھا کہ یہ کہ یہ آتے تھے دروازے پر صبح بخیر اور اس طرح یہ کیک ہے کیک گھر میں داخل ہو جاتے تھے ابھی اس طرح گھر میں داخل ہو گئے تو پورے گھر کا نظام جو تھا نا وہ ترتر ہو جاتا تھا نقصانات بھی سامنے ہو جاتے تھے ڈیفینے جب کوئی سامنے اس طرح کا کوئی قانون ہی نہیں ہوگا تو پھر نقصانات سامنے اٹھانے پڑیں گے اور اسلام اس انداز کو گوارا نہیں کر سکتا اسلام حسن معاشرت حسن معاشرہ اور حیا کا درس دیتا ہے اور بہت اور اسلام یہاں تک درس دیتا ہے کہ حیا جتنی زیادہ ہو خیری خیر خیری خیر تو جس اسلام کا جو اسلام در سے حیا دے رہا ہے تو وہ اس وہ اسے پرنسپل ہمیں بیان کرے گا کہ ہمارا انداز اس موقع پر ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے جی تو قرآن کی آیتے بھی موجود ہیں مبارکہ بھی اس عنوان پر موجود ہیں کچھ آداب جو ہے وہ بیان ہو جائیں مثلا ایک شخص کسی کے گھر میں جا رہا ہے تو اب اس کو کیا خیال رکھنا چاہیے یہ تو بیان ہو گیا کہ یہ آداب ہوتے ہیں قوانین بھی اسلام نے بیان کیے تو اجازت کا کیا انداز ہونا چاہیے دیکھیں اجازت کے انداز میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ازن ازن جس کو کہتے ہیں کسی گھر میں آنے کے لیے اگر اجازت لینا وہ چاہتا ہے تو سلام کرے ہمارے یہاں اسلام میں سلام کو رکھا گیا ہے یہ گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون گڈ ایوننگ گڈ نائٹ یہ جملے ہمارے ہاں عموماً معروف ہیں مطلب یہ ایک فورن کلچر ہے جی دیکھیے ہر چیز امپورٹ نہیں کی جاتی تو ہمیں اسلام نے ایک بہت خوبصورت لفظ دیا ہے سلام کا اور روایتیں بھی ملتی ہیں تو سلام کر کے اجازت طلب کرے کہ میں اندر آ سکتا ہوں پھر جب اجازت ملے تو وہ اندر آئے اس کے علاوہ اندر نہ آئے ہمارے ایسا بھی تو ہوتا ہے نا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے داخل ہو جاتے ہیں کمرے کے اندر جیسے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے آنے والا اندر آنے کے بعد جیسے یہ دروازے اندر ہیں میں اندر آ جاؤں اچھا کسی کا بستر بچھا ہوا ہے اب اس کے اوپر بیٹھنے کے بعد میں اس کو استعمال کر لوں کسی کی چادر ہے اب وہ پونچلی تھوڑی سی یا بالکل اس کو استعمال کے قریب کر لیا اب حضور آپ کی اجازت ہے نا برا تو نہیں منائیں گے لائٹ جلانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ کو برا تو نہیں لگا ہوگا میں اس کو جلا لوں تو یہ ایک کلچر ہے اور یہی اجازت کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کمرے کے اندر داخل ہونے کے بعد اجازت کا طلب کرنا گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد اجازت کا طلب کرنا تو جو روایتوں کے اندر مفاہیم ہے تو اس میں پہلے سلام ہے اور پھر اس کے بعد جو, جو اجازت طلب میں آ جاؤں تو یہ تو باہر ہی ہوگا نا ایسا تو نہیں کہ اندر داخل ہونے کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں اجازت باہر تو کب کہہ دیتا ہے کہ اب اندر آئی گئے تو ابھی آئی آئیے اب آئی گئے اندر آنے کے بعد سر میں اجازت دینے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے وہ باہر ہے دروازہ کھولنے اچھا پھر یہاں ہمارے کیا ہوتا ہے دروازہ کھولتے ہیں میں کم جی ایک یہ جو ملاقات جھانکتے ہیں پھر جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور وہ جس حالت میں بیٹھے ہوئے نا وہکے بکے رہے اور یہ کہاں سے آ گیا بعض اوقات وہ لاک کر کے رکھنا پڑتا ہے دروازہ نا جی تو نظام ایسا ہونا چاہیے کہ لاک کرنے کی حاجت ہی کیوں ہے پہلے کے دور پردے ہوتے تھے دروازے تو آج ہمارے یہاں ہیں جی اب بھی دیہاتوں میں کئی جگہ پر ایسا ہے کہ پردوں کا نظام ہے دروازے اس طرح کے نہیں ہے تو پردے جب پردے پڑے ہوئے ہیں تو پردے کو تو دستک دینے سے تو وہ پردوں میں تو ہاں تو باہر سے لیا جائے اور کیونکہ جب اب تو ہم نوک ہے یا بیل ہے جیل بھی یہ اجازت لینے ہی کا ایک ذریعہ بیل لگائی کیوں جی بیل لگائی اس لیے کہ آنے سے پہلے آپ مطلب کہ گھنٹی بجا دیں اور اب کمرے اور اور جو مین انٹرنس ہے اس میں اتنے فاصلے ہیں کہ اگر وہ دروازہ بجائے تو ضرور نہیں ہے کہ وہ گھر کے اندر تک جی اس کی آواز آئے اب انٹرکوم سسٹم ہے اب انٹروکوم سسٹم ہے تو آپ نے انٹرکوم کیا اب انٹروکوم کیا تو وہ اس نے نہیں آپ کو جواب دیا تو نہیں جواب دیا تو وہ جب تک انٹروکوم اس کا اور نہیں جائے گا انٹرکوم تباہ کرے گا کہ انگلا اپنا ہٹانا نہیں ہے اتنی دور سے آیا ہے سفر دلی. کر کے آیا ہے دیکھے دور کے اندر آیا ہے اب وہ دروازے نہیں کھول رہا تو اب وہ کیا مطلب کیا کرے گا دیکھیں دور سے آنا یا نہ آنا نا یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ آپ جس کے یہاں گئے ہیں اس سے آپ نے وقت لیا اس پوری آیت کریمہ کو جب ہم دیکھتے ہیں نا جو گھر میں داخل ہونے کے حوالے سے جو بیان کی گئی اصل ہے اس کا اگر ترجمہ آپ بیان فرما دیں اصل میں ہے یہی کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو جی تو اجازت اس کی مطلب کہ لے لینی چاہیے اور سلام بھی کر لو اور ان کے گھر میں رہنے والوں پر سلام کرو کہ یہی بہتر ہے تمہارے لیے شاید تم اس کی جو حکمت ہیں اس کو غور و تفق ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے خلاصہ جو مجھے ماشاءاللہ. جس کے جو ہے میرے پاس اچھا پھر اگر نا پا, اگر ان, تم ان کے گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو بگیر اجازت کے داخل مت ہو جاؤ ماشاء یعنی یہ بھی ہے اور دیکھیے آیت میں اشارہ بھی ہے جیسے کہ آپ نے مفوم بیان کیا نا کہ تم غور کرو اور یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر بہتر ہی ہی اس کے اندر م. تو ایک تو حسن معاشرت کا ہمیں سبق ملا اور کتنا ایک پیارے انداز پر ہمیں بتایا گیا کہ یہ اس میں تم غور و فکر کرو اور یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اور اس میں وہ بھی تو ایسا بیان ہے نا کہ اگر تم اجازت نہ ملے تو لوٹ لو جاؤ یہ قرآن کے اندر بیان ہو رہا ہے یعنی کتنی وضاحت کے ساتھ بیان ہو رہا لکم, جی جی جی ہے لکوم لکوم اور جیو فور جیو پیارا یہ مطلب کہ ارشاد ہے کہ واپس چلے جاؤ جب تمہیں لوٹنے کا کاج ہے چلے جاؤ تو بس چلے جاؤ ہوا اصکا لکھو سبحان اللہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے بہتر ہے ہمارے لیے اسی میں بہتر ہے کہ ہم ان آداب جو گھر میں آنے جانے کے ہیں اس کا لحاظ رکھیں سب کتنی دفعہ بجانی چاہیے بیل اس کا اسی اسی تو اس بیان, بیان ہے ازن لینے کا جو بیان ہے نا وہ ہمارے شار مفسر نے تین مرتبہ میں کہ مطالب مت فرمایا کہ تین مرتبہ اجازت لی جائے اب اس کی مفتیان کرام ہی اس کی توجہ فرمائیں گے فکہ کے رام ہے کہ مثال کے پر میں نے باہر سے تو سلام ہے السلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہوں جواب نہیں آیا السلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہوں اب کیا کرے گا بتا السلام علیکم بھائی آواز آئی ہے میرے اندر میں آخری بار سلام کر رہا ہوں مرتبہ میں بنائیں گے ہم کو اب یہ یوں مطلب جذبات کام کرنے کی یہ کوشش کرے گا جی تو تین مرتبہ ایک معتدل انداز میں اجازت لی جائے تو بھی کرے مطلب دروازہ بجانا شروع کیا تو اب دب دب دروازے پر نہیں ایک دفعہ ہوگا ابھی دروازے پر نہیں آئے ہو اب دروازہ جو تین مرتبہ دروازے تین دفعہ ہی بجائے گا کیسے بجائے گا دروازہ اب یہ فقائے کرام ہی اس کی درست وہ وضاحت فرمائیں گے بس یہ کہ جو خلاصہ جو میں نے پڑھا اصل میں ہے کہ اندر بیٹھے ہوئے کو ازیت دینے کے لیے آپ نہیں آئے صحیح مثال کے طور پر کہ وہ گھر میں بیٹھا ہی ہوا ہے اپنے گھر کے اندر ہے. بلکہ دروازے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے فور ایگزامپل آنا بھی چاہ جیسے ہم یہاں بیٹھے بھیا ہمارا دروازہ ہے ٹھیک ہے اب کوئی آ کر یہاں دستک دیتا ہے اس کو نہیں پتا کہ ہم اندر میں مصروف ہیں یا کیا ہے اب وہ دستک دیتا ہے تو اب اب آپ اور میں اس پوزیشن میں نہیں ہے یہ کیمرامن وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ اٹھیں گے اور دروازہ کھولیں گے اب یہ جب ٹک ٹک کرے گا اب یہ چینل کے نازی اس پر تصور کریں کہ کوئی آیا ہم سے اجازت لے رہا ہے اب ہم ان کو اجازت کیسے دیں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے اب ہم کو یہ تو کہنے دے رہے ذرا مدرسہ روسی کا نہیں کون آیا ہے ذرا میں دروازے پہ دیکھ لو تو ابھی بولے یار یہ کیسے ان کا سلزلہ ہے کہ دروازے پہ دیکھنے کے لیے جائیں گے یہ بھی طرح کا مطلب ہی ہے جیسے اسٹوڈیو وغیرہ ہوتا ہے یہ سلسلہ دروازے میں دیکھنے جائیں گے اس کو نہیں پتا کہ ہمارے یہاں مطلب ہم لائف ٹرانسمیشن چل رہی ہے تو اب ہم جائیں آپ سے مارت کریں آپس کی بات ڈسکنیکٹ کریں یہ کیمرہ مین اپنا کام چھوڑ دیں اور اس کو پہلے جا کر جواب دیں کہ کیا کریں اب اس سے تھوڑا دروازہ بجائے اب ہم لگے ہوئے ہیں آپس میں کہ یار ابھی لفٹ نہیں کراؤ اب وہ دینا دروازے بہت زوردار قسم کا نا کھولو کھولو بھائی کھولو میں کھڑا ہوں تو میں یہ بھی آداب میں آیا کہ میں کون میں کا تو ویسے ہی منع کیا گیا کہ میں کون ہوتا سارے میں نام بتائیے پوچھا جائے کون ہے تو کہیے کہ میں ہوں تو اندر دروازہ ہے میں بھی میں ہوں تو میں پہچان نہیں ہے پہچان تو آپ کا نام ہے تو یہ آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس وقت آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں چینل پر اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں نادری نمبر جو ہیں اور یہ مطلب اس بات کو محسوس یہ مور سے سن رہے ہیں اور اس میں کوئی مطلب کہ گھنٹی بجا رہا ہے یا بیل بجا رہا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز کر رہا ہے تو کیا آپ کو بھی لگے گا کہ یار یہ اس کو کیسے کھولیں تو بعض اوقات گھر بیٹھوں کو کی پوزیشن ایسی ہوتی نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھول سکے اور یہ بھی ہے نا کہ جیسے مثال ایک تو پوزیشن نہیں ہے کہ میں نہیں کھولنا چاہتا میری مصروفیت ہے طبیعتی ناساز ہے یا کوئی ایسا اہم کام ہے اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اٹھنا چاہ رہا ہوں اچھا اب میں اٹھ کے جا بھی رہا ہوں مجھے آدھا منٹ ایک منٹ لگے گا اس دوران جو وہ دروازہ بجا بجا کے یوں سمجھے کہ موڈ وہاں تک پہنچتے پہنچتے ایسا آف ہو جاتا ہے کہ بھئی میں آئی تو رہا ہوں آنے میں اٹھنے میں جا رہے کوئی لکھ رہا ہے اس کو تحریر کر رہا ہے قلم بند کر کے رکھا اس نے کتاب کو سمیٹا اب اٹھ کر وہ جا رہے تو بعض اوقات اتنی تیزی کے ساتھ وہ لا اوبالی پن کا مظاہرہ کرتا ہے کہ سامنے والے کو بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے اور یہ تجربہ تقریباً لوگوں کو ہوتے ہوں گے مجھے اسلامک بھائی نے بتایا رات بھر ان کے یہاں بیماری تھی ہاسپٹل لے جانا بہت مطلب ہاسپٹل لے جائے نہیں لے گئے رات بھر بیماری تھی بچہ اور یہ سب گھر کی پوزیشن بہت عجیب تھی اور بڑے ٹینشن میں تھے صبح فجر کے بعد یا کس ٹائم وہ سوئے شاید اگلا دن چھٹّی کا دن تھا بڑا رس انہوں نے مجھے بتایا تو اب ان کے دروازے پر بجنا شروع ہوا نا صبح سارے نو دس بجے ہوں گے مجھے آشو میں اب وہ مجھے کہہ رہے کہ میں اٹھوں کیسے میرے سے بڑی مشکل سے وہ کہہ رہے توڑنا ہے وہ ایک کام تو ہونا ہی ہے پھر خرچہ گلے پڑے گا تو یار اپنے اٹھ کر اس کو کھول لیں تو وہ کھولنے کے لیے جیسے ہی مطلب کہ وہ گئے دروازے پر تو دروازے پر جا کے جب کھولا تو اب کیسے ان کی حالت ہوگی نا جب کھولا تو وہ جی کیسے تو کہا میں بس وہ بہت دور سے آیا ہوں آپ سے ملنا تھا نہیں کوئی کام کوئی کام بات کے لیے دعا کرے گا سر کو جو بتایا نا مطلب میرا واقعہ نہیں ہے واقعی اس نے جو مجھے یہ اپنا واقعہ سنایا نا آپ کو اپنا کوئی یاد آیا مجھے اپنا تو یاد آیا نہیں ہے واقعہ بتاتے وقت اس قدر قابل رحم تھا میں تصور کرتا تھا کہ جس وقت وہ جس گڑی دروازے پہ کھڑے ہو کر جب اس کو کہا ہوگا کہ میں بس آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تو اس وقت اس کا چہرہ بھی دیکھنے سے نہیں ہوگا اس کے چہرے کی تو حالت ہی خراب ہو گئی نہیں کہ یار اگر وہاں اگر آپ اس طرح کو محبت میں ملنے کے لیے آئے بھی ہیں تو چیک یار نہیں کھلا دروازہ اس پر بھی تو ایسا ہوتا ہے نا دستک کی بات چلیے اچھا فون کیا کیا آپ نے بڑی بیس بیلز کے بعد اٹھایا غصے میں بھرے ہوئے ہیں جی کیا کام ہے بس آپ کی آواز سننی تھی جی وہ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا ایسا ایسے یہ اچھا اس میں بازوقات جو یہ کرنے والا ہے دیکھیں ایک تو یہ پہلو ہے کہ نہیں کرنا چاہیے اندر والے کو اذیت ہوتی ہے اچھا جو جانے والا ہے اگر وہ باعزت ہے باوقار شخص ہے سمجھدار ہے سمجھتا ہے کہ میری کوئی رسپیکٹ بھی ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب اس طرح کا انداز اختیار کر کے اس کو مجبور کر کے باہر نکالتے ہیں ایک طرح سے جب اس کی کیفیت دیکھتے ہیں تو خود بھی گلٹی فیل ہوتا ہے کہ یار میں نے مزہ نہیں آیا اپنے کو بھی مزہ نہیں آتا کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے صحیح بات کہہ رہے ہیں اپنا जो जो وقار اسی میں یہ میرا تو اپنا جب میں نے یہ مضامین پڑھے تھے قرآن پاک میں سور نور میں کافی برس پہلے پڑھے تھے میں نے تو اس پڑھنے کے بعد میرا ذہن تو یہ کم از کم بنا کہ کسی کے گھر پر بھی اس وقت تک نہ جایا جائے, جائے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لی جائے واقعتا یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں اور اگر کوئی کئی باوقار جو اب اتنا باوقار ہے تو اس کو اپنے وقار کا لحاظ یوں رکھنا چاہیے کہ وہ چلا جائے اور پتہ چلے کہ یار وہ اس کے گھر کی پوزیشن صحیح نہیں تھی مثال کے طور پر اس کے گھر میں میڈیکل پرابلم ہے بچے کا پرابلم ہے اس کی ماں بیمار ہے یا گھر میں ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں جس کو یہ نہیں چاہتا کہ یہ دیکھیں یا یہ اس کو دیکھیں ایسے ہزار مہمان آئے ہوتے ہیں بعض اوقات کلوز فرینڈز ہوتے ہیں ایک معاشرے کی بات کروں کہ مثال ہے میرے دو دوست آئے ہوئے ہیں اور میں ان کے ساتھ ایک اپنائیت کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں بیٹھا ہوں میں ٹھیک ہے میرا کوئی اور کام نہیں ہے اب ایک تیسرا شخص آ گیا کہ جس کے ہوتے ہوئے میں ایزی فیل نہیں کروں گا ہر ایک کے سامنے ہر بات تو نہیں کی جاتی اب میں بھی آ اور بیٹھ کر شامل ہو گیا اب ضروری نہیں کہ سامنے والا منہ چڑھائے اور آپ کو فیل کرایا کہ وہ دل میں بہت برا مانے گا دل میں برا مانے گا اور بازوں کا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اچانک پہنچ جاتا ہے اچھا وہ جو گھر میں پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں نا اس کو پتا نہ چلے گا یہ میرے گھر میں آئے صحیح ہو سکتا ہے کہ اچھے مقصد کے تحت لے کر بیٹھا ہوں بالکل صحیح فرمانے थीके? اب وہ پہنچ گیا اچھا وہ پہنچا منہ اٹھا کر کچھ دن تو گاڑی باہر دے گی موٹر سائیکل باہر دے گی اب وہ کھولے گا نہیں تو وہ بولے گا اندر بیٹھے ہے اس لیے نہیں کھول رہا ہے اس سے اتنے مسائل اور اتنی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ یہ آئے گا کہ جو پہنچے گا نا وہ اس پر اور مطلب کہ اترائے گا بیٹھا تھا لے کر سب hmm. پہنچا اور سب کے چہرے دیکھنے جیسے تو میں ہوں میں تو پہنچ گیا جیسا تو نہیں ہے میں جاتا ہوں ایسی ایسے حالات ہم کیوں پیدا ہونے دیں لہٰذا میں تو یہی مشورہ دوں گا میرے ناظرین کو کہ جب بھی جائیں اجازت لیں جن آیت کریمہ کا جو ہم نے آپ کے سامنے خلاصہ مضمون عرض کیا ان میں بہت سارے مدنی پھول ہیں ایک تو عزن لینا اجازت لینا یہ سب کے ساتھ ساتھ اس پورے مضمون کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے نا اس میں کسی شخص کے وقت کی قدر بھی ہے یعنی ہم اگر کسی کے گھر پر جاتے ہیں تو کسی کے گھر پر جانے سے یہ نہ سمجھیں کہ اگلا فارغ یہ اسپیشلی طور پر بالخصوص جس کی واقعی مصروفیات کے متعلق آپ کا بھی ذہن بنتا ہے हुँ. کہ یار یہ ہے مصروف شخص لکھنے کا بعضوں کا لکھنے کے مسائل ہوتے ہیں پڑھنے کے مسائل ہوتے ہیں اور ہزارہ قسم کی دینی و دنیا مصروفیات ہوتی ہیں آرا حضرت امام علیہ سنت نے اس موقع فتح و رضویہ شریف میں ایک موقع پر انتیسویں جن میں غالباً اس طرح کی سراحت فرمائی ہے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ جو کہیں آنا جانا نہیں ہوتا تو آرا حضرت کی اپنی مصروفیت بہت ہوتی تھی تو اس کو حضرت نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے میرے اس فعل کو میرے لیے تکبر و گرور کی طرف نسبت والے تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو ہم کو وقت دیں کچھ اس طرح کا تو آپ نے جو ہے یہاں تک فرما دیں کہ میرے پاس آ جائیے دو چار مہینے ٹھہریے اگر مجھے آپ کسی کام میں فارغ پائیں تو جو کہیے وہ ہم کریں بہت پیارا مضمون ہے یہ پڑھنے سے قابل ہے ماشاء اللہ تو وہیں آلہ رت نے آگے پیچھے یہ سراہد کی ہے کہ احبابوں نے اس کو مطلب کہ بدگمانی پر علاد حضرت سا یہ کہ لیا بل کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے سرا بعض اوقات لوگ مصروف ہوتے ہیں نہیں وقت دے سکتے اور ہم کہتے ہیں کہ بڑا بڑا بعض اوقات کہتے ہیں یار بہت بڑے آدمی ہو گئے بھائی بہت بڑے اور چھوٹے آدمی کی نہیں ہوتی ہر ایک کے بہت قدر دیکھنی ہوتی ہے ہم فارغ ہیں ضرور نہیں کوئی اور بھی فارغ ہو اچھا مشورے میں بھی ایسا ہوتا ہے تنظیمی طور پر اگر دیکھیں آپ کو تجربہ زیادہ ہوگا کہ مثلا کوئی ذمہ دار ہے مشورہ کر رہا ہے اب ایک تیسرا شخص آ گیا اب وہ جس موضوع پر مشورہ جاری ہے اب اس میں اس کو شامل نہیں ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے یہاں بھی اجازت لے کے بیٹھنا چاہیے بہت یہ پورے آداب ہیں مجلس کے آداب ہیں بیٹھنے اٹھنے کے آداب ہیں آنے جانے کے آداب ہیں گھر کے اندر تو کم از ہمارا موضوع ہی گھر ہے جی تو گھر کے اندر تو کم از کم یہ انداز ہونا چاہیے کہ کسی کے گھر پر بھی اس وقت تک نہ جائیں تب تک کہ اجازت نہ لے لیں اور ہاں کچھ جی, جی ہاں اگر کسی نے بھیجا جی کہ جا کر اس کو لے آؤ تو اس کا بھیجنا یہ یہ ایزن ہے صحیح آٹومیٹکلی اجازت ہے اب وہ چونکہ آپ کے انتظار میں ہی بیٹھا ہے تو اب آپ بغیر اجازت آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو تاخر ہو چکی ہے جس کو واقعی لیٹ کہتے ہیں تو اب احتیاط کرنی پڑے گی کہ اب آنے سے پہلے لے لیں گے ہو سکتا ہے کہ تاخیر کی وجہ سے گھر کا ماحول تبدیل ہو گیا ہو اور مصروفیت ہو گئی ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو لوگوں کے وقت کی قدر کریں لوگوں کی قدر کریں اور اگر کوئی وقت بل پر نہیں دیتا آپ سے ملنے کا تو اس پر زور جبر نہ کریں آئیے کال لیتے ہیں مزید ان کال کے کال لیں گے جی سنائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و رحمتہ اللہ وبرکاتہ حضور ہم لوگ ایک ہی بلڈنگ میں بہت ساری فیملیز رہتی ہیں فلیٹ ہوتے ہیں اکثر ان کے دروازے بھی خاص خاص ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگ جب اپنے گھر میں بھی داخل ہوتے ہیں تو بعد اجازت بھی داخل ہو جاتے ہیں یعنی بائیک سے لاکھ کھولا اور اندر چلے گئے جہاں ایک بلڈنگ میں بہت ساری فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کی صورت میں رہنے کیا کوئی مزنی سوچیں چاہیے اور اس کے علاوہ کیا کوئی تدبیر رہتی ہیں تو مدنی پھول کے ہم لوگ جناسے جات اللہ السلام علیکم اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت پیارا سوال کیا انشاءاللہ اس پہ ضرور مدنی پھول حاصل کریں گے نیکسٹ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد محبوب علی اَتا شہر بیکانیرا شہر کی بارگاہ میں ہم جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو بار لگی رہتی ہے تو کیا میل کو ایک بار بجانے کے بعد کھڑے رہ جائیں یا اس کو بار بار بجاتے رہیں یا یہ طریقہ بار بار بجانے کا جو طریقہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے ان اس پر کافی گفتگو ہو چکی مزید ایک کال اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باؤل میں محمد عرفان آپ کا ریس کر رہا ہوں جو یہاں اس طرح کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سنت آپ گھر کے بارے میں بتانا ہے کہ بہت سے گھروں میں گیٹ ہی نہیں ہوتا تو اس سے اجازت کیسے دی جائے اسلام علیکم سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ تین کال تھی آئی صاحب جو پہلا انہوں نے سوال کیا ہے بہت اہم بات کہ بڑے شہروں کے اندر جہاں پر جو کئی منزلہ عمارتوں کا سلسلہ ہوتا ہے ایک مین گیٹ کے اندر چار چار پانچ پانچ گھر ہوتے ہیں تو وہاں پر واقعی بعض ایسے آداب ہونے چاہیے کہ جو ظاہرے کے ایک انوائرمنٹ تبدیل ہے تو انہوں نے جو کوشچن کیا ہے اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے مجھے اس کا اثر میں پریکٹیکلی تجربہ ہے اب ایک ایسی جگہ رہتا ہوں جہاں پر اور فیملیز نہیں رہتی میری اپنی عمارت کے اندر لیکن بچپن سے لے کر یہاں آنے تک یوں سمجھیے کہ نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن تک میں ایسی ہی جگہوں پر رہا ہوں جہاں پر بہت سارے فلیٹ ہیں بلکہ اب میرا آخری جو میں رہتا تھا ہو سکتا کہ میرے وہ محلے والے بھی سن بھی رہے ہوں سو گلزار ابھی مسجد کے سامنے ایک بڑی عمارت ہے شاید ایک سو چھبیس فلیٹ تھے اس پوری اچھا عمارتہ جی ہاں یاسین کہلاتا ہے وہ میں وہی دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا میرے لیے وہ بڑی یادگار جگہ ہے صحیح تو میں رہا ہوں اس بلڈنگ میں اور اس سے پہلے کہیں اور رہتے تھے کہیں اور رہتے تھے پھر مسالین میں رہتے تھے اس سے پہلے ہم جوڑیا بازار کی طرف رہتے تھے نمائش کے قریبی تو رہتے تھے نمائش یہی گزرا مسجد ہے یہ تو یوں تو بلڈنگوں میں رہنے کے حوالے سے تو بہت سارے جربت جربت جربت بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ بعد میں آ کر سمجھ میں آتی ہیں جی اور اب ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ یار وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے تو اول یہ ہے سب سے اول بات یوں تو یہ متلقن ہماری یہ عادت ہونی چاہیے نکاح نیچے رکھنے کی لیکن جہاں ایسی جگہ پر ہم رہتے ہیں نا وہاں تو واقعی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے ہم سب کے دروازے بند نہیں کر سکتے ہم سب کی کھڑکیاں بند نہیں کر سکتے صحیح. اول اتنی بڑی بڑی بلڈنگوں میں جہاں کوریڈور بنے ہوئے ہوتے ہیں پیدل چلنے کی جگہ بنی ہوتی ہے ایک ہی منزل کے اوپر چھ چھ بارہ بارہ پندرہ پندرہ مک... فلیٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں اول تو یہ کہ عورتیں باہر بوٹ کھڑی ہوئی ہوتی ہیں جی یہ مزاج ہماری بلڈنگوں میں نہیں ہونا چاہیے اسلامی جی. بہنوں کو چاہیے اپنے گھر کے اندر باہر ان کا کام کیا ہو رہے ہے سب مشورے اور ہوتے ہیں نا ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ پر ہوتی ہے جن... لیکن وہ منی مزری بے پردگی کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں اور پھر یہ بازوں کا اس طرح کی عورتیں پردہ بھی نہیں کرتی تو آتے جاتے ہوئے اپنی نگاہیں اول تو نیچے رکھیں مثال کے طور پر ابھی آپ اب جا رہے ہیں آپ کا آپ کا جو فلیٹ ہے وہ فلیٹ نمبر دس ہے اور آپ کا جو زینہ ہے آپ چڑھے تو یہ ایک نمبر سے شروع ہوا اب ہو سکتا ہے کہ اس میں سے چھ یا سات فلیٹ ایسے ہوں جن میں جن کے دروازے کھلے ہوئے ہوں تو آپ کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نظر نیچی کرتے ہوئے اپنے نظر چلے جائیں اپنے مکان تک گئے جب آپ کا فلیٹ ہے گئے اپنے فلیٹ میں بھی جیسے ابھی ایک مختلف جو کالج ہیں یوں اٹھا کر آپ اندر نہ چلے جائیں جیسے کہ لاک سسٹم ہے نا اس کو تو میں یہی عرض کروں گا کیونکہ جو روایتوں میں مضامین موجود ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسے گھر میں جائے جیسے اس کی ماں ہے تب بھی اس طرح نہ چلا جائے کیونکہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں کو یا مطلب یوں مطلب کہ تم بگے کپڑوں کے دیکھو یعنی آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ گھر میں چلے گئے تو کون کیسے ہے بلکہ مجھے تو وہ روایت یاد آ رہی ہے اگر آپ اس کی تصدیق یا جو بھی فرما دیں کہ جب کوئی شخص سفر سے آئے تو گھر میں جانے سے پہلے اطلاع دے دے کہ میں گھر میں آ رہا ہوں جی تاکہ اس کی جو گھر کی جو عورت ہے وہ اس کے اہتمام جینٹ اختیار جی احت... کر لے اس کا اہتمام احت... کر لے کیونکہ آپ چلے جائیں اور جس حالت میں آپ اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھنا چاہتے اگر آپ اس حالت اپنے گھر والوں کو دیکھ لیں گے تو اس سے آپ کا ہی سکون برباد ہوگا جی آپ کا ہی چین برباد ہوگا وہاں شک پیدا ہوگا نہ جانے طرح طرح کے فطروں میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو گھر بھی اپنے بھی گھر پہ جائیں تو اجازت لے کر گھر کے اندر راخی لو بلکہ امیر نے جیسے یہ کیا نا انہوں نے جی ان کا یہ اتفاق یہ تھا واقعی ان کو ان کے گلے میں خراش آ گئی ہوگی لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھی جاتے ہیں نا گھر کے اندر ہیں آپ اپنے گھر میں ہیں میں فلیٹ میں ہوں اور میں جیسے بچے ہیں تو بچے اپنے والدین کے کمرے میں جانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ دفتر دیکھے جائیں اگر کمرہ بند ہے اجازت لیں اگر کمرہ کھلا بھی ہوا ہے یا ہے تو, تو لوگ کھول کے کبھی نہ جائے کیا پتا کہ کون کی حالت میں ہے آپ کی بہن کسی کمرے میں تو وہ کی حالت میں ہے یا بھائی کی حالت میں ہے تو ہر چیز کے مطلب کہ یہ حیا اور حجاب ان سب کا لحاظ رکھنا چاہیے حسن معاشرت کو غور سے دیکھنا چاہیے اپنے گھر کا ماحول بھی اسی انداز ہونا چاہیے کہ ایک مکتب سے یعنی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائیں تو وہ کھنکارتے ہوئے, खंकارتے ہوئے <coughs> جائیں <coughs> پاؤں پاؤں سے بھی آواز کا okay. مطلب اس کو okay. یہ نوٹس دے دیا جائے کہ مطلب کہ مجھے حاضر ہونا ہے تاکہ okay. وہ کسی بھی حالت میں وہ اپنی کیفیت کو درست کر okay. لے اور وہ مطلب آپ کو کوئی ایسا منظر نظر نہ میری سمجھ میں آیا کہ آپ کو کوئی ایسا منظر نظر نہ آ جائے جس کو دیکھنا آپ پسند نہیں کرتے اور وہ اس کا ایسی کوئی کیفیت آپ پر ظاہر نہ ہو جائے جسے وہ دیکھنا پسند نہیں کرتا جی ان دونوں باتوں کا ہمیشہ اپنے گھر میں بھی اور اوروں کے گھر میں بھی خیال رکھنا مطلب رکھنا چاہیے جی جی بالکل بلڈنگوں میں عموماً جو ہے نا اس طرح کا انداز ہونا چاہیے اور بعض کا اندازہ ہو جاتا ہے مثال ہے میں تھرڈ فلور پر رہتا ہوں اور نیچے فرسٹ پر کوئی اسلامی بہن آپس میں بات کر رہی ہے یا باہر ہے بچے سے کوئی لین دین کر رہی ہے اچھا مجھے بعض کا احساس ہو جاتا ہے اچھا اب میں دبے پاؤں نیچے اتروں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں کچھ اس طرح کا کھنکار لوں کوئی ایسی آواز جو ہے وہ بلند کر لوں جیسے اگر میں کوئی بھی ایسا کام کر لیتا ہوں ذہن صاف ہوگا تو سب رہنا اب وہ تاکہ اپنے گھر کے اندر چلی جائیں اگر وہ ضرورت کے طور پر بھی باہر تھی تو وہ اپنے گھر کے اندر چلی جائیں اور اس کا بلڈنگس کے اندر رہنے والوں کو بہت احتیاط رکھنی چاہیے کرنی چاہیے اور جو اس کا احتیاط نہیں کرتا اس کی اپنی شخصیت متاثر ہوتی ہے بے تکلف ہو جاتے ہیں بلڈنگوں میں رہنے والے اور مکان کھلا عورتیں بالخصوص اس میں بہت زیادہ آزاد ہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے یعنی کہ بلڈنگوں کا کلچر ایسا عجیب ہے کہ کیونکہ فیملی عمارت میں رہتے ہوئے تو وہ بالکل بے دھڑک داخل ہو جاتی کمروں گھر کے اندر ان کے شوہر بیٹھے ہوئے ہیں یا اور کوئی بیٹھا ہوا ہے کوئی سی بات ہو رہی ہے بے دھڑک کچن میں داخل ہو جائیں گے یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں بس عادت بنا لیں کسی کے گھر پر جائیں تو جیسے ایک اور بھی سوال آیا تھا کسی کے گھر پر بھی جائیں تو دائیں یا بائیں کھڑے ہو عموماً دیکھیے بیل جو ہے نا بیل یہ دائیں ہوتی ہے یا بائیں لگی ہو یہ بیل کبھی بھی دروازے کے بیچ میں نہیں کھلی, بیل لگی ہوئی تو دروازے کے بیچ میں بجاؤ اور ٹھا کر کے اندر چلے جاؤ ایسا بیل بجاتے ہیں جھانک بھی تو رہے ہوتے ہیں یوں بیل سائڈ پہ لگی ہوئی ہے یہ عجیب مطلب اصل میں جھانکنے کا مزاج ہے یہاں تک یہ جو یہ جو راز کی بات گھر کا تحفظ ہے اسلام نے گھر کا گھر میں رہنے والوں کا تحفظ فرمایا ہے عام جان پہچان والا آدمی بھی کسی گھر میں جو منہ اٹھا کر نہ چلا جائے اور وہ کیسے لوگ ہے جو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو خوف اور دہشت کا شکار کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے گھروں کے اوپر مطلب کہ طرح طرح کی ایسے حرکتیں کرتے ہیں جن سے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ خوف زدہ رہتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے تو بالکل جو ملنے کے لیے گھر میں آیا ہے اس کے لیے ایسے آداب ہیں کہ وہ ایک سائیڈ میں خرا رہے جھانک اصلا گھر کے راز معلوم نہ ہو جائیں آپ وہ چیز نہ دیکھ لیں جس کے دیکھنے کی شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے اور جس کا دیکھنا اس کے گھر والوں کو پسند نہیں ہے بلکہ سب ایک روایت ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سر کھجا رہے تھے سر مبارک کو لوہے کا کنگھے کا تذکرہ ہے تو کسی نے جو ہے جھانکا تو اس طرح کا مفہوم ہے ارشاد فرمایا کہ میں اس کنگے سے تیری آنکھ پھوڑ دوں اور فرمایا کہ اجازت لینا اسی لیے تو ہے کہ آپ جھانکے نہیں جھانکے اسی طرح ایک اور نیزے کے حوالے سے بھی مفہوم کی حدیث ملتی ہے تو بڑا یعنی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جو گھر کے اندر جھانک رہا ہے تو اس کی آنکھ پھوڑ دیجئے یعنی اس کی شدت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ فعل کس قدر برا ہے وہ بہت, بہت برا فعل ہے جی بہت, بہت بڑی بد اخلاقی ہے کسی کی بیٹی پر آپ کی نظر پڑ جائے کسی کی بیوی پر آپ کی نظر پڑ جائے وہ خود اپنے گھر میں کس ماحول میں بیٹھا ہوا ہے کس انداز میں بیٹھا ہوا ہے نظر پڑ جائے بہت شرمناک بات ہے بعض لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے کہ یہ جب گھروں میں جاتے ہیں کسی کے بیطور مہمان ان کی اتنی تانک جھانک کی عادت ہوتی ہے اتنی تانک جھانک کی عادت ہوتی ہے پھر تنقیدیں اتنی کرتے ہیں کیڑے اتنے نکالتے ہیں کہ مت پوچھیے بہت کچھ مدنی پھول دے دے نا سب گھر میں ماحول اگر ماحول بہتر ہے ابھی ہم نے تو ابھی ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم کسی کے گھر میں جا رہے ہیں جی اب تک ہم ہمارے گھر میں نہیں آئے صحیح وہ چیدہ چیدہ اپنے گھر کی بات ہوئی ہے تو اگر آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں عزن لیں اجازت لیں پھر اندر جائیں بیٹھیں اس وقت تک اس گھر یا گھر والوں پر تنقید نہ کریں جب تک کہ وہ تنقید آپ پر واجب نہ ہو جائے صوفے خراب ہیں کلر ابھی تک وہی رکھا ہوا ہے یہ صحیح نہیں کیا وہ صحیح نہیں کیا کورو اب تک وہی ہے یا کلر اتر چکا ہے یا پنکھا تو چینج کروا لو یا لائٹیں کیا یہ لگا کر رکھی ہوئے ہیں یار یہ کیا کر کے کارپیٹ تو تبدیل کر لیتے ہیں یا کارپیٹ ہی بچھا لیتے ہیں یار یہ کسا بنا یا یار دروازے تو بدل کر لو یار تم عجیب آدمی ہو یار اب اتنی ساری باتیں اب کرو گے تو آئندہ ایجاد دینا وہ ایجاد تھوڑی دے گا اچھا ایک تو یہ پہلو ہے نا کہ کسی پر تنقید کرنا چاہے بعضوں کا ایسا بھی ہوتا ہے مثال یہ سیور لگا ہوا ہے اب میں کسی کے گھر پر گیا تو اب میں اپنی فضیلت جتانا یا اپنے علم کو بیان کرنا کہ یہ آج کل جو ہے نا اس سے اچھی کمپنی والا فلاں جو لائٹ کا سیور ہے نا وہ آ رہا ہے اب وہ کیوں نہیں لگا لیتے اچھا اب اس بیچارے کی جب بھی دے رہی ہے نہیں دے رہی اس نے لگایا وہ اپنی ضرورت کو پورا کیا ہوا ہے اب سامنے والا کھسانا سا ہو جاتا ہے کہ اب ہاں میں ہاں میں لائے گا یا تو جھوٹ بولے گا کہ ہاں میں لگا لوں گا جبکہ نیت نہیں ہے اس کی تو اس طرح کے بلا وجہ کے مشورے بھی نہیں یار پتہ ہے مارکیٹ کے اندر فلاں چیز آئی ہوئی ہے اور وہ تم کیوں نہیں لگا لیتے مگر جبکہ کہ اس سے اس کے اگر بلائی گئی نیت ہے تو مثال کے طور پر کہ آپ کے گھر میری حاضری ہوئی اور آپ نے کوئی ایسی چیز لگائی ہوئی ہے اب مجھے لگتا ہے کہ یہ اس سے بہتر اکنامیکلی چیز میری نالج میں آئی ہے جی اگر اس سے وہ... یعنی میں وہ بات کروں جس سے میرے میزبان کو خوشی ملے جی فائدہ ملے نہ کہ میں وہ بات کروں جس سے اس کو تنقید کھانے میں تنقید اب وہ صبح سے لے کر شام تک آپ کو شام کو آٹھ بجے آپ کو کھانا کھانا تھا آپ کو پتہ ہے کہ صبح سے تیاری ہو رہی ہوتی ہے گھر کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے بچوں کو دو باتیں سمجھا دی جاتی ہیں صبح سے لے کر رات تک عورت باورچی خانے میں بیٹھ کر وہ آپ کے لیے کھانا پکا رہی ہوتی ہے اور جب آپ رات کو اس کے گھر پر آئے تو اس کے کھانے پر اس کے وہ انداز پر اس کے گھر کے ڈیکوریشن پر ان تمام چیزوں پر آپ تنقید ب تنقید تنقید ب تنقید کرتے چلے جائیں گے تو مطلب کہ بنے گا کیسے ایک شخص کسی گھر میں گیا اور جانے کے بعد اس نے وہ کھانے کا لگایا تو اس نے کہا یار آپ کے گھر میں وہ چیز نہیں ہے اور وہ کیا وہ نہیں ہوتا ایک چیز مانگی اب وہ کچن میں گیا اور اپنے بچوں کی امی کو کہا کہ وہ ہے وہ تو نہیں ہے تو وہ باہر گیا دکان پر لینے کے لیے اس کو بولا کہ یہ چیز ہے دینا بولا اتنے کی بولا یار پیسے تو نہیں ہے دے دو ادھار بولا ادھار میں آپ کو نہیں دے سکتا وہ دوبارہ گھر آیا گھر آ کر گھر کے برتن لیے وہ جا کے برتن بیچ کر وہ چیز لے کر آیا اس کے سامنے رکھا اسے خیال بہت اچھی ہے واہ اس کی زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر نہ بھی ہوتا تو چل جاتا تو اس نے کہا کہ اگر یہی جملہ اگر آپ پہلے ہی سبر کر لیتے نا تو مجھے میرے گھر کے برتن نہ بیچنے پڑتے ہیں تو کبھی بھی کسی کے گھر میں جا کر یوں چیزیں مانگنی نہیں چاہیے ڈیمانڈ نہیں جو رکھ دیا رکھ دیا آپ کو بہتر لگتا ہے کھا لیں بہتر لگتا ہے دیکھ لیں نہیں لگتا چھپ ہو جائیں کوئی قیمتی چیز یار اتنا مہنگا لگانے کی کیا ہے آپ کی پیسے تھوڑی لگائے گا اتنا مہنگا لگانے کی کیا ضرورت ہے وہ پیسہ آ گیا تمہارے پاس یار اتنے مہنگے سوفیرا کے اتنا مہنگا یہ کر دیا یہ لگانے کی ضرورت ہے یہ کرنے کی بے جا قسم کی تنقید بے جا قسم کی تنقیدیں کر کر کر اگلے کو بور کر دیتے ہیں بلکہ یقین مانی یہ دل آزاریوں کا سبب بنتا ہے بالکل بنتا ہے تو ایسے مزاج سے ہمیشہ آپ اپنے آپ کو بچائیے اچھا اس میں اپنا بھی نقصان ہے نا آئندہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو پسند نہیں کرے کبھی بھی نہیں کرے گا وہ دل, اس کو اس کا دل ہی نہیں کرے گا بلکہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ ماضل کی بت شروع ہو جائے وہ گھر والے بولے گئے یار اس کو بلانے کی کیا ضرورت تھی اس نے آ کر کوئی تو ہمارے گھر کی کوئی چیز تو صحیح ہوگی اس کو کوئی صحیح نظر نہیں آئی تو ایسا نہیں ہوتا آپ گھر والے چشمہ دے دیں گے تو ہر چیز ہر چیز اچھی لگے تو ہمیشہ کسی گھر پہ جائیں تو ادھر ادھر تاک جھانک کرنے سے بھی باز رہنا چاہیے آپ اللہ تعالی ہمیں نظریں نیچی رکھنے کی عادت عطا فرمائے آمی. یہ تاک جھانک کی عادت بعض ہوگا اچھا ایک کے یہ ہوا مجھے ایک اسلام میں نے بتایا کہ وہ کسی کے گھر گئے دعوت تھی مختصر دو چار دوست جمع دعوت تھی کھانا وانا کھایا کھانا کھانے کے بعد اس نے بولا ٹشو پیپر نہیں آپ کے پاس اب اس بچارے گھر میں ٹیشو پیپر نہیں تھا مجھے جس نے بتایا اس نے کہا کہ اس مہمان کی اتنی عجیب حالت تھی اس کو اتنا گلٹی فیل ہو رہا تھا وہ گیا ہوگا باہر کچھ دیر اپنے گھر کے اندر تو وہ اسلام میں اس کو کہہ رہے تھے کیا تم زندگی پر ٹشو استعمال کر کے بڑے ہوئے ہو تم کو ٹشو مانگنے کی ضرورت کیا تھی اس کے گھر میں بیٹھ کر کہ کسی چیز کو مانگ کر رہا اس کو شرمندہ کی شرمندہ ان چیزوں سے ہمیشہ خود کو بچانا چاہیے وہ جن کے گھر پر پردہ نہیں ہے تو اس دائیں یا بائیں کھڑے رہ کر اجازت طلب کریں گھنٹی بجانے کا یہ ہے کہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ازیت نہ ہو اس کو تین مرتبہ عیدن لینے کا جو ہے عزن لیں اگر اجازت نہیں ملتی تو قرآن ہمیں رہنمائی کر رہا ہے کہ جب تمہیں اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ اور لوٹ جاؤ اور پھر اس کو برا مت مانو یہ تمہارے لیے بہتر ہے بدگمانی سے بچوں کے بہت سے گمان کرنے ہو سکتا ہے بےچارے کے سر میں درد ہو ملنا نہ چاہتا ہو اللہ نہ کرے گھر میں آتے ہی اس جیسے گھر میں داخل ہوا اور وراکل ہوتے ہی وہ بوچھار کر دیتی ہیں یہ لائے نہیں لائے وہ بھی بھول گئے یہ بھی بھول گئے اب سے کام کیا ہوتا ہے اب وہ دو, دو تھے لایا جاتا ہے اس کو پھینکے گا اور بولے ہمیں بتا دو میرے سے کیا کام ہوتا ہے اب وہ جو آپ کے اوپر جو پھر وہ, وہ اب اٹیکنگ پوزیشن میں آ جائے گا پھر وہ اوور ڈیفینس پوزیشن میں آ جائے وہ کر تو وہ آدمی تو آدمی ہوتا ہے اب گھر میں آتے ہی ٹینشن شروع ہو گئے جب ٹینشن شروع ہو گیا اتنے آپ کی گھنٹی بجی اب یہ گھنٹی بجائے گا اپنا کیا منہ دکھائے گا ہی نہیں معمول اب اس کے گھر کا تبدیل ہو چکا ہے بغیر برا معنی چلے جائیں عام لوگوں کا جب یہ عالم ہے تو اگر ہم کسی عالم صاحب کے گھر پہ جاتے ہیں پیر صاحب کے گھر پہ جاتے ہیں کسی عام لوگوں گھر پہ جاتے ہیں اگر وہاں اجازت نہیں ملتی تو وہاں تو اور زیادہ برا نہیں لگنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب کہ نہیں ملنے کی پوزیشن میں ہو ہوتی ایک گہرا مطالعہ ہو رہا ہے گہری تحقیق ہو رہی ہے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو گھنٹی بھی باز فون بھی سل کے نے کیا نہیں بج رہی تو آپ اس نے زن کریں کہ یار یہ بتو کوئی اہم اور پارا مطالعہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ فون اٹینڈ نہ کرے بعض کا فون دور رکھ دیا جاتا ہے یہ میں آپ کو صحیح ارض کر رہا ہوں ویسے اب یہ رجحان بڑھ رہا ہے سب ایک وقت تھا کہ جیسے موبائل جتنی تیزی سے آیا ہے نا تو اب جو مصروف لوگ ہیں یا سائڈ افیکٹ انہوں نے قبول کر لی قبول کر لیے ہیں اور یوں سمجھے کہ اب اس کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیا گیا ہے بہت موبائل اٹھا کر جیسے گھر پر آ جاتا تھا نا आपको کو منہ फोन کر فون پر آ جاتا ہے صحیح یا ایسا کوئی ہو تو کم از کم ایک میسج کر لیا کریں کہ اگر آپ کی اجازت تو میں آپ کو کال کر لوں یا آپ مجھے کال کر لیجیے گا جب آپ فارغ ہوں تب آپ مجھے کال کر لیجیے گا اس طرح کے لوگ باقاعدہ یہ بہت اچھے مینرس کے لوگ ہوتے ہیں بہت اچھے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی سین کے سامنے کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو یہ ایس ایم کر دیتے ہیں فارغ کال کر لیجیے گا وہ فارغ ہوگا تو ایس ایم ایس پڑے گا پڑھنے اب اس کو بوجھ نہیں ہے اس کے اوپر اچھا میں نہیں ہے یہ مطلب کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے فارغ ہونے کے بعد کال کر لیجئے گا وہ فارغ ہو کر آٹومیٹیکلی کال کر لے گا پاپا مناجے اگر دکھا دیے جائیں پاپا میرا خیال ہے کھانا کھا کر فارغ ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ محمد हम पे करम कर दो कर दो तुम हम पे करम कर दो कर दो तुम हम पे करम कर दो ये अर्ज हमारी है तुम हम पे करम कर दो और जिस दिन हम पे करम कर दो कर दो तुम हम पे करम कर दो कर दो हम पे करम कर दो कर दो گرم کر دو کر دو تم ہم پہ گرم کر دو کر دو تم ہم پہ گرم کر دو یہ عرض ہماری ہے تم ہم پہ کرم کر دو یہ عرض ہماری ہے پیش کرے مشد ہماری ہے پیش کرے دل بھی تمہارا ہے یہ چاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ چا بھی تمہاری ہے ماشاءاللہ اللہ امیر السنت کی زیارت کی اللہ تعالیٰ میں ان کی برکتیں عطا فرمائے ارے یہ جو گفتگو اب تک ہم نے کی ہے کسی کے دوسرے کے گھر میں آنے جانے کے حوالے سے وہاں پر آداب معاشرت کے حوالے سے عزن لینے کے حوالے سے تو کچھ اپنے گھر میں کیا ہمیں انوائرمنٹ کو بہتر رکھنے کے لیے کرنا چاہیے کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اس کے بارے میں کچھ مدد نہیں گ... اپنے گھر میں بھی کے اخلاقی جو اقدار ہیں ان کو باقی رکھنا اور گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ جب بھی گھر میں آئیں سلام کرنے کی عادت ضرور پیدا کریں میں چند مدنی پھول مدنی چلے کے ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ ایک شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی بے برکتی یا محتاجی اور مفلسی کا جیسے کہ شکوا کیا کہ میرے ساتھ یہ مفلی سی محتاجی ہے رس میں تنگی رس میں تنگی میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدنی پون عطا فرمائے وہ میرے مدنی چند کے ناظرین بغور یاد کر لیں ارشد فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کر کے داخلہ داخل ہو جاؤ خواہ کوئی ہو یا نہ ہو یہ گھر میں داخل ہونے کے لیے کہ کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو سلام کر کے داخل ہو پھر مجھ پر سلام کرو اور ایک بار قُل شریف پڑھو کل ہوٹ پوری صورت پڑھے اس شخص نے ایسا ہی کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مال مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کی بھی خدمت کی ماشاءاللہ تو کبھی بھی اپنے گھر میں داخل ہوں تو جن ایک متنی پول ہمیشہ زینشین رکھیں کہ جب دروازہ بند کریں تو بسم اللہ شریف پڑ کے دروازہ بند کریں یہ یاد کر لیجیے بچوں کی بھی عادت پیدا کیجیے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں گے اور بسم اللہ شریف پڑھ کے جب آپ دروازہ بند کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی رحمت شیطان گھر کے باہر رہ جائے گا اس کو گھر میں داخلہ نہیں ملے گا یہ سب کی عادت بنا لیں ایون کہ آپ اپنا جو پرسنل آپ کا جو پرائیویٹ روم ہے کمرہ ہے جس میں آپ سوتے ہیں اس کا جب کمرہ بند کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے صرف یہ بسم اللہ پڑھ لیں بسم اللہ یہ پڑھ کر دروازہ بند کریں اس سے تحفظ بھی بہت ہے انشاءاللہ حفاظت بھی رہے گی اور شیطان سے بھی اللہ نے چاہ تو حفاظت رہے گی جب گھر میں آئیں تو سلام کریں گھر والوں پر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ایون کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں اگر آنا جانا ہو تو یہ جو جدائی ہو جاتی ہے پھر جو ملاپ ہوتا ہے اس پہ بھی سلام کرنے میں برکت ہی ب... ہے اور ترغیب بھی اس کی موجود ہے ب... تو گھر والوں کو سلام کریں اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام ارض کریں اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں دیکھیں کتنی دیر لگے گی اب گھر میں داخل ہوئے اور اگر آپ یہ روٹین بنا لیتے ہیں تو یہ روٹین کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ نے چاہ تو آپ کی اگر محتاجی اور مفریسی کے عالم یہ جتنے بھی میرے چینل کے ناظرین ہیں سارے کے سارے نوٹ کر لیں کہ جب بھی گھر آئیں تو گھر میں آتے ہی پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں وہ سلام کریں گھر والوں کو ہو یا نہ ہو اور اس کے بعد سرکار کی وارگاہ میں سلام عرض کر دیں سلام و نبی یہ بھی یہ بھی ارض کر سکتے ہیں یہ عرض کر دیں اور ایک بار سوریہ اخلاص اب سور خلاس کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے بچے کو آتی ہے درست اس کو یا یاد نہیں ہے درست سیکھ لیں آپ کے گھر میں رب نے چاہا تو برکت نصیب ہوگی برکت نصیب ہوگی برکت نصیب ہوگی اور آپ کی مفتلی سے دور ہو جائے گی بلند آواز سے اگر پڑھیں تو اس سے یہ ہے کہ برکت ہی ہے جو آپ فرمارے نا بچے جب دیکھیں گے آپ کو پڑھتا ہوا آتے ہوئے پڑھتا ہوا سنیں گے تو ان کی عادت بہت جلدی بن جائے گی انشاءاللہ تو یہ چند چیزیں ہیں پھر اسی طرح جب گھر سے باہر جائیں تو گھر سے باہر نکلنے کے بھی ہمیں آداب اور طریقہ کار جی بیان کیے گئے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے جب آدمی اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ دو فرشتے مقرر ہوتے ہیں جب وہ آدمی کہتا ہے بسم اللہ اب گھر سے آپ باہر نکل رہے بسم اللہ تو وہ فرشتے کہتے ہیں ت نے سیدھی رال اختیار کی اور جب انسان کہتا ہے لا حول ولا اللہ قوت اللہ بلہ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اب تو ہر آفت سے محفوظ, محفوظ ہو گیا جب بندہ کہتا ہے توکل تو اللہ تو فرشتے کہتے ہیں اب تجھے کسی اور کی مدد کی حاجت نہیں اس کے بعد اس شخص کے دو شیطان جو اس پر مسرت ہوتے ہیں اس سے ملتے ہیں فرشتے کہتے ہیں اب تم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو اس نے تو سیدھا راستہ لیا آفا سے محفوظ ہو گیا اور اللہ کی مدد کے علاوہ دوسری مدد سے بے نیاز ہو گیا تو یہ انداز ہے بسم اللہ ہی توکل تو اللہ ولا حول ولا قوتہ اللہ بلّہ یہ دعا ہر ایک کو پڑھنی چاہیے جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو دعا پڑھتے ہوئے گھر سے باہر نکلیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ تبارک تعالیٰ اس کی خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی جی سب ایک کال ہے وہ لے لیں لے لیں ان شاء مزید مدنی پھولوں کی طرح بھی بڑھیں گے آپ کالز کر رہے ہیں ہمیں اسکرین پر دیے گئے اس نمبر پر آپ جو ہماری گفتگو میں آپ مدنی پھول حاصل کر رہے ہیں اس سے متعلق کوئی وضاحت چاہتے ہیں کچھ مزید آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں کال کیجیے ان شاء اللہ آپ کی کال کو بھی سلسلے میں ہم ضرور شامل کریں گے حصہ بنائیں گے اور آپ کے مشورے بھی انشاءاللہ ہم تک پہنچتے رہیں گے جی ایک کال لے لیجیے السلام علیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم اللہ وبرکاتہ رامش خورہ کی بارداہ میں عرض ہے کہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ آپ جس طرح یہ سلجھا رہے ہیں کہ گھر کے پاس گھر کے اندر جانے سے پہلے ناک کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے اب جاننے والا ہے کوئی رشتے دار ہے وہاں جاتا ہے تو جانے سے پہلے ناک کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہمارے اپنے اپنے رشتے دار ناک کیوں کرتا ہو ویسے ہی اندر آ گیا کرو جزاک اللہ خیر آمین یہ جملے کہنا یقیناً اس کی ایک اپنائیت وہ ہوتا ہے کہتے ہیں نا یہ تو آپ کا اپنا گھر ہے جی تو کیا آپ بیٹھ ہو گئے یہ میرا گھر ہے جا تو بات باہر نکل یہ سامان بھی لے جا کبیر بھی نہیں کرتے نہیں یہ آپ کا اپنا ہے جی تو یہ ایک اپنائیت کی وجہ سے کوئی غلبہ محبت کی وجہ سے کوئی اس طرح کا کہہ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہمیں عزن کے جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اور جو طریقہ کار مینرس جو بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق ہی میرا مشورہ ہے کہ آپ گھر میں آئیں اور یہی چیز ہمیں قرآن کی آیتوں سے پتہ چلتی ہے اور یہی چیز احادیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے بزرگان دین کے اقوال سے بھی یہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کے گھر پہ جائیں ایون کا آپ بتائیے اپنے گھر میں بھی چلو وہ تو کسی اور نے کہا نا کہ یہ yeah. تو آپ کا اپنا گھر ہے تو کہتا, آپ واقعی اپنے گھر میں آئے ہیں <laughs> کسی اور نے آپ کو اپنا گھر کہا تو وہ تو ایک الگ بات ہو گئی نا آپ واقعی اپنے گھر میں آئے تب بھی اجازت لے کر آئیے yeah. بچوں کے پاس بھی الٹل چابیاں ہوتی ہیں گھر کی تو بچے بھی جو دروازہ کھولتے ہیں اور آ جاتے ہیں میں یہی عرض کروں گا جب بھی گھر میں آئیں اجازت لے کر آئیں کہ وہ منظر جو دیکھ کر آپ کو تکلیف ہوگی اس منظر کو دیکھنے سے بھی بچ جائیں گے اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جب کسی کے ایبوں کو چھپایا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے ہم جاسوسی کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے گھر میں جاسوسی کرنے کا کیا جواز بنتا ہے ہاں بعض صورتوں میں جا والدین کو اولاد کے متعلق غور و خوص کرنے کی کہ ہمارا بچہ یا ہمارے بچے کسی غلط کاموں میں نہ پڑ جائے تو وہاں ان کے متعلق تحقیق یا تجسس کرنے کے حوالے سے جو احکامات شرعی ہیں اس کا ایک اپنا استثنا موجود ہے جو, جو تعلیم کے زمرے میں آ جائیں گے نا وہ, موجود موجود وہ ہے تو ہے مطلب ان کو اصلاح مقصد ہے ان کی لیکن یہاں اپنے گھر کے اندر سارا نظام تباہ و برباد کر دینا یہ تو بہت بڑی اس کے نقصانات جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ تقریباً لوگوں کو علم ہوں گے اپنے بازوں کا تجربات ہوتے ہیں سنا ہوتا ہے اس طرح کے مسائل درپیش ہو جاتے ہیں تو یہ ہے کہ اپنی عادت بنائیں اور یہ مینرز کب آئیں گے جب ہم غور کریں گے غور کرنے کی عادت ہوگی جیسے ابھی ہم بیان کر رہے ہیں سب اب بہت اچھا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہوئی ہونا چاہیے لیکن جب تک ہم اس کو پریکٹیکلی نافذ نہیں کریں گے ہم اپنی عادت میں اس چیز کو شامل نہیں کریں گے تھوڑا تکلف کرنا پڑے گا ابتدا کے اندر تھوڑا عادت بنانے کے لیے غور و خوص کرنا پڑے گا تھوڑا سا پوز دینا پڑے گا کہ یار میں یہ اب گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو اب تھوڑا سا میں غور کر لوں کہ مجھے کیا کیا آداب کا خیال رکھنا ہے تو جب یہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پھر ہماری عادت کے اندر یہ چیزیں شامل ہو جائیں گی اور پھر ہمیں اس طرح سے بہت زیادہ تکلف کرنے کی بھاجت نہیں ہوگی بلکہ ہم آٹومیٹکلی اس کام پر عمل کر رہے ہوں گے جو اجازت کی بات ہم نے ابھی کی تو اس کے اندر یہ بھی روایتوں کے اندر ہے کہ باہر سے آنے والے نے سلام نہیں کیا بغیر اجازت کے اندر آ گیا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باہر جاؤ اور اجازت لے کر اندر آؤ تو یہ کس قدر ہمیں امفیسائز کر رہی ہے روایت کے یہ اجازت دو لینا, دو دو لینا کس قدر جو ہے وہ ضروری ہے کہ بغیر اجازت کے ایسے ایک شخص جو ہے وہ آ گئے تھے اور انہوں نے اجازت نہیں لی تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے دوسرے صحابی سے فرمائے کہ انہیں جا کر یہ بتاؤ آداب سکھاؤ جی اندر آنے جی کہ گھر میں آنے کا طریقہ کار کیا ہے تو انہوں نے سن لیا اور پھر سلام کیا اور اجازت لی میں نے باہر سے بھیجنے جو اندر جی سے دوبارہ باہر بھیجا اس کے متعلق میں نے ایک بہت پڑھی تھی اس کی شرح میں سدیش کی یہ اتنا پیارا انداز تھا انہیں ایک شخص اندر آ گیا تو اندر بھی سمجھایا جا سکتا ہے نا کہ آئندہ یوں کرنا یہ نہیں کیا باہر جائیے اور اس طرح واپس آئیے صحیح یہ وہ عمل ہے کہ انسان اب زندگی بھر نہیں بھولے گا hmm. یہ, یہ بھی ایک تربیت کا مدنی پھول ہے یعنی تربیت کیسی کرنی ہے تربیت کیسے کرنی ہے یہ بھی تربیت کا مدنی پھول ہے کہ بندہ مطلب کہ اس طرح مطلب کے سے کہ یہ باہر بھیجا نا باہر بھیجنے کے بعد اب اب ایک شخص آیا اور آپ نے کہا نیا باہر جائیے اور اس طرح اجازت لے کر اندر آئیے اب جب یہ اٹھے گا باہر جائے گا پھر اجازت کا اندر آئے گا اس کی زند... اس کے ذہن میں یہ طریقہ کا نقش ہو جائے گا مختار یہ طریقہ کار ہے وہ کبھی زندگی بھر نہیں بولے گا میں نے جب بھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک وضاحت کی تھی کہ گھر میں بے گھر تنقید نہیں کرنی چاہیے ہاں یہ یہ ضرور ارض کرتا چلو کہ اگر آپ کسی کے گھر میں ایسی چیز دیکھتے ہیں جو شرح ناجائز ہے مثال کے طور پر آپ ایسے روم میں بیٹھے ہیں جہاں جانداروں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں تو ایسی صورت میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نکی کی دعوت دینے سے فائدہ ہوگا تو بالکل نکی کی دعوت وہاں دینی چاہیے اور ہو سکے تو انہیں ناجائز اور حرام کا سے بھی بچانا چاہیے اور اس کی مسجد میں اذان ہو رہی ہے اذان کا جواب دے لیتے ہیں <تصفيق> اللہ موہر آيات القواعد سيدا رحيمه النازل قول الله في شعورته انك لا تخلفن بالعهد صلوا لله سب لمبا تو یہ اس طرح کی دعوتوں کا واجب بھی ہو جاتا ہے اس کی ایسی پوزیشن ہے مفتی اعظم ہند رحمتہ اللہ تعالی کا ایک واقعہ ملتا ہے آپ کی سیرت کا کہیں تشریف لے کر گئے کسی کے گھر پر یا کسی مقام پر تو نل سے پانی ٹپک رہا تھا تو آپ نے پہلے اس کو میزبان کو کہا کہ اس کو آپ درست کر لیجیے اس نے کہا ہوگا ہاں کرتا ہوں لیکن وہ پھر توجہ نہیں دی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر اس کو توجہ دلائی کہ آپ اس کو درست کر لیجئے پانی ٹپک رہا بلا وجہ ضائع ہو رہا ہے تو پھر اس نے توجہ نہیں دی تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور جلال کے اندر آ اور فرمایا کہ آپ اس کو درست کیوں نہیں کر رہے اب اس کو بالکل احساس ہوا اور آپ نے یہ انداز اختیار کیا تو پھر فوراً اس نے نل کو جو ہے وہ درست کیا یہ ایک عالم کی شان ہے یہ آپ کا منصب تھا نے یہ انداز اختیار کیا تو حسب منصب ہے جی یہ سارا اگر کسی کے جب آپ گھر سے جائیں نا ہو سکے تو میزبان کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ بھی ساتھ ہو جاتے ہوئے اس کو تحفہ بھی اگر پیش کریں گے تو تو خوشی ہوگی تو پھر جاتے ہوئے سلام رخصت ہو ہیلو گڈ بائی ٹاٹا وغیرہ کرنے کے بجائے اگر سلام ہی کو کرنے کی کوشش کی جائے دعائیں سلام پھر جاتے ہوئے دعا سے بھی اپنے میزبان کو نواز دیجیے برکت کے لیے دعا کر دیجئے تو انشاءاللہ شاء مزید اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ بنے گی اپنے گھر میں بھی اسی طرح محبت اور پیار سے آنا جانا رکھیں جو چند ایک آداب آپ کو عرض کیے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں میں اپنے گھر میں یا کسی کے بھی گھر میں آنے جانے کے جو اسلامی انداز ہیں اس کو اختیار کرنے کے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا تعافرمائے آمین, آمین سر یہ بھی ترغیب پیش کروں گا کہ جو سورہ نور کی آیات آج ہم نے موضوع سے متعلق آپ نے سنی تو اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ضرور پڑھ لیجئے گا میں ماشاءاللہ فن میں بھی مواد موجود ہے تو ان شاء اللہ قرآن مجید پڑھیں گے اس کا ترجمہ پڑھیں گے تفسیر کے مدنی پھول پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت لطف آئے گا اور یہ چیزیں ہمیں اپنے گھر کے اندر بیان بھی کرنی چاہیے اپنے بچوں کو آداب سکھائیں جو بھی ہم نے سیکھا اس کے عادت بنائیں اور ایک پریکٹیکلی جب تک ہم اس کو نافذ نہیں کریں گے تو پھر یوں اس کا کما حقوق فائدہ کیسے ہوگا فقط سن کر ہم نے بھلا دیا تو مزہ نہیں آئے گا تو نافذ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ رہے گا خوشیوں کا یہ ایک تصویر رہے گی آپ کا گھر انشاءاللہ شاء البرکتیں بھی نصیب ہوں گی جب, جب, جب کل کا جی جب کسی کے گھر سے واپس جائے نا اور آپ نے اگر اہل خانہ میں کوئی کمزوری دیکھی ہے کوئی خامی دیکھی ہے تو برائے کرم باہر جا کے اس کا ڈھول مت بجائے گا اس کے گھر پہ یا تو وہ تو یوں تھا وہ تو یوں تھا, تو یوں, تھا یوں تو یوں تھا گیمتیں آپ سے باز آ جائیے اس کو نارا لگا دیکھیے جنگ جاری رہے گی حقیبتوں سے بات آ جائیے کہ باہر جا کر جب آپ اس کے گھر پر یا اس کے بچوں کے حوالے سے اس کے کھانے پینے کے حوالے سے گھر کے فرنیچر چیزوں کے حوالے سے اگر آپ تنقید کریں گے اور جب اس کو پتا چلے گا کہ آپ تو گھر گئے بیٹھے چائے پانی بھی کی تو کبھی چائے پہ کی چائے پیا پتا نہیں کیا پانی جیسی چائے پلا دی چینی تو پورے پر تھی نہیں کروکری صحیح تھی نہیں کپ صحیح تھا نہیں صوفہ صحیح تھا نہیں موڈ صحیح تھا نہیں یہ صحیح تھا نہیں وہ صحیح تھا نہیں اب جو کچھ تھا نا جو بھی آپ کو اوپر کے کوئی ناگوار لگی بھی ہے تو وہ اس کی گھر کی دہلیز پر چھوڑ کر ہی جائیے اور ہم تو پوچھتے ہیں نا آپ وہاں گئے تھے کیسا تھا اس کا گھر یعنی ہم تو ہمارا پھر کا دروازہ کھلتا ہے دعوت سے کوئی آیا جیسے گھر والے کسی کے کسی کے گھر پہ گئے دعوت سے آئے تو عموما لوگ پوچھتے ہیں اس کو دیکھا تھا آپ نے کیسا موڈ خراب ہوا تھا نا اس میں کپڑے دیکھے تھے وہ نہیں ہم اُن گئے تھے دعوت میں ادھر بھی تو اس نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے لگتا ہے بیچاری کے پاس جوڑے نہیں ہے یا بیچارے مم. کے پاس جوڑے نہیں ہیں ایسی عجیب و غریب قسم کے مینٹلٹی ہماری بس تنقید تنقید تجسویر تجسس پیپ وہ خوبی کسی انسان میں مدد کرتے تاکہ نظر ہی نہیں آتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مطلب کہ حسن نظر عطا فرمائے آمین. آمین صلو اللہ تعالی کل کا موضوع کل کا موضوع جو یافت بھی ہے کھانے پینے کے آداب سے متعلق بھی ہے میرا خیال ہے کا طریقہ کار اسلامی شاء کار کالم پر ان شاء اللہ جزاک اللہ خیرہ کال اب ہمیں کر سکتے ہیں اسی نمبر پر کل کے موضوع سے متعلق بھی اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے ابھی تراوی کے بعد انشاء اللہ مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوگا اس کی بھی دعوت پیش کرتا ہوں ضرور دیکھیے گا صلی حبیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم